اور یہ کہ ہمیں ناؤ معلوم کے ذمہ والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے نی کوئی بھلائی چاہی۔ ہے؟